امیر المنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام کے مکتوبات پیش کیے جا رہے ہیں امیر علیہ السلام. جب موقل ابن قیس رائی کو تین ہزار کے حراول دستے کے ساتھ آپ نے شام روانہ کیا تو یہ ہدایت فرمائی اس ہدایت میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اس اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے روبرو پیش ہونا لازمی ہے اور جس کے علاوہ تمہارے لئے کوئی اور آخری منزل نہیں جو تم سے جنگ کرے اس کے سوا کسی سے جنگ نہ کرنا اور صبح و شام کے ٹھنڈے وقت سفر کرنا اور دوپہر کے وقت لوگوں کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع دینا آہستہ چلنا اور شروع رات میں سفر نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات سکون کے لئے بنائی ہے اور اسے قیام کرنے کے لئے رکھا ہے نہ سفر اور راہ پیمائی کے لئے اس میں اپنے بدن اور اپنی سواری کو آرام پہنچاؤ اور جب جان لو کہ سپیدہ یہ سحر پھیلنے اور پو پھٹنے لگی ہے تو اللہ کی برکت پر چل کھڑے ہونا جب دشمن کا سامنا ہو تو اپنے ساتھیوں کے درمیان ٹھہرو اور دیکھو دشمن کے اتنے قریب نہ پہنچ جاؤ کہ جیسے کوئی جنگ چھیڑنا ہی چاہتا ہے اور نہ اتنے دور ہٹ کر رہو کہ جیسے لڑائی سے کوئی خوف صدا ہو اس وقت تک کہ جب تک میرا حکم تم تک پہنچے اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ ان کی عداوت تمہیں اس پر آمادہ کر دے کہ تم حق کی دعوت دینے اور ان پر حجت تمام کرنے سے پہلے ان سے جنگ کرنے لگو